محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبیہ مامین علی واٹس و گروپ الباطۂ اور باقی تمام سامعین خارہ اگرام برادر سب کچھ محسن بارسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس جو کتاب دعو شریم صحمد للہ جو ہے جو اے سو میں ہیں اس کا آ درخت نمبر تین سو کے ہے دعائے صوبیہ کا درس نمبر پینسٹھ ہے باقی شروع سے ابھی تک ستاون ہے تین سو ستاون تو دعائے صوبیہ کا سرسری ترجمہ اور توضیح آپ لوگوں تک جو ہے حالیہ پیراگراف کے ایک لبس کا ترجمہ توضیحی آپ لوگوں تک پہنچا چکا تھا چونسٹھ درس میں ابھی پینسٹھواں درس میں جو ہے اور شاید ایک دو درس ہو جائے یا ایک درس میں میری خواہش ہے کہ چونکہ ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں ان کے معنی محبوب سمجھ کر رہا پہلے تو میں نے ایک ایک کا تشریح کیا اب ایک صرف ایک ترجمہ یعنی ایک ایک چودہ پیراگراف ہے عربی پیراگراف ایک پیراگراف کو پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو ذہنوں میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم ان دعاؤں سے بہتر سے بہتر استفادہ کر سکیں ٹھیک ہے تو دعا کہ وہ محضون آواز تو میرے پاس نہیں ہے میرے مقصد عربی متن کے ساتھ ساتھ آپ کو کم سے اتنا پتہ چلے اس پیراگراف کا یہ ترجمہ ہے پیراگراف وائز جو ہے آپ کو میں ترجمہ پہنچانے کی کوشش کروں گا شاید ایک درست میں مشکل ہے دو درخت میں ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج درس نمبر تین سو پینسٹھ تین سو ستاون ابلک پینسٹھ ہے تو صفیہ خان حاضب اللہ شیتو نظم بسم اللہحیم اللہ مَ على محمد علیہ محمد سبحان, و سبحان و الله وابح سبحان, سبحان الله نلّہ لذم و بھی عفر اللہ سبحان الله واب سبحان الله لہٰذم واب ہم آجتا سبحان الله و سبحان الله صبح اللہ فر تو حان اللہ, اللہ تو پاکرمنزہ ہے اور تو بازمت والی ذات ہے اور تری حمد کرتا ہوں السافر اللہ اور تو سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتا ہوں محرت طلب کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اللہ من اسلوکرحمت من عندی بحا بها و تجماؤ بها شملی وتلم بها بحہ شاسی وطرُ الدو بحا الفتی وطلح و دینی وطح بها بحا غابی بها فاؤ بحہ شاہدی و تو عملی و تو بعض و بحہ وجہ وط الح منِ بحا رشدی اس پہلے پیراگراف کا ترجمہ یہ ہے پروردگار بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایک ایسی رحمت کا طلبگار ہوں کہ اس رحمت کے برکت و وسیلے سے تو میرے دل کو ہدایت دے اور اس رحمت کے برکت سے میرے متفرق خیالات و افکار کو یکجا کر دے میری روحانی پریشانی پریشانیاں اور حالی اور میرے روحانی پریشان حالی اور کاموں کی پلاگندگی کو سنوار دے اس رحمت کے برکت سے میری محبت جو تجھ سے ہے میری تجھ سے محبت و دوستی کو لٹا دے اور اس رحمت کے بدولت میرے دین و عقیدہ اور عبادت میں اصلاح کر دے اور اسی اور اس سے میرے انجام کار کی حفاظت فرما اور اس رحمت کی برکت سے میرے حاضر و ظاہر مقام کو بلند کر دے اور اس سے میرے اعمال کو پاکزہ بنا دے اور اس رحمت کے وسیلے سے میرے چہرے کو روشن کر دے اور اے اللہ اس رحمت کی برکت سے میرے دل میں سیدھے راستے کی یعنی حقبات کی علقا فرما دے اے اللہ اس رحمت کے وسیلے سے میں مجھے ہر قسم کی شر و فساد سے بشائے رکھ دوسرے پیراگراف اللہ معنی یسلوکی ایمان با قلبی قلوی یقینا صادقا سواد قل سوں کفر ہوں والا شرکوں شک وسل کرف ال کرامتنیا خر <وَالْآخِرَة> پرورگار بے شک میں تجھ سے ایسی ایمان واقعہ اور یقین و تصدیق کا سوال کرتا ہوں جو کہ میرے دل سے ہمیشہ لگا رہے اور کبھی جدا نہ ہو اور اے اللہ میں تجھ سے اس سچے یقینی سچے یقین کا طلبگار ہوں جس کے بعد کسی بھی قسم کا کفر و شرک اور شک کا شائبہ تک میرے دل و دماغ میں نہ ہو اور میں تجھ سے ایسی رحمت کا درخواست گزار ہوں جس کے ذریعے یعنی وسلے و برکت سے میں دنیا و آخرت دونوں میں عزت و شرف کا بلند مرتبہ پا سکوں تیسری پیراگراف اللہ من اسلقل الفوز القضا او منازل شدا او عیش صودہ او مرافقت المبیا اون نسر الدا اے اللہ پروردار اے پروردگار میں تج سے موت کے وقت کامیابی پنجا میں خیر شہدا کا بلند مرتبہ اور خوش و خوش نصیب لوگوں کی طرح زندگی اور انبیاء کے ساتھ ہم نشنی اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد کا سوال کرتا ہوں چوتھا پیراگراف اللہ ہم نے ان حاجتی بھی کہ حاجت و ان قصران رائی عملی وفتہ کر تو اللہ رحمتی کا واسعلق یا قاضی و یا شافی الصدور کما تجیر من البحور ان تجیر من عذاب صعری و من دعوت صبور و من القبور ترجمہ پروردگار میں تیری درگاہ میں اپنی غربت و حاجت پیش کرتا ہوں اگرچہ میری فکر و ہمت اسے پیش کرنے سے قاصر ہے اور میرا عملی اقدام و محنت کاری بھی کمزور ہے اور میں تیری لطف و احسان کا نہایت محتاج ہوں او اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے معاملات کو سدھارنے والے اے لوگوں اے دلوں کو شبھا دینے والے چنانچی تو نے مجھے ہر حیرانی ڈر اور غم اندوز سے نجات دیتا رہتا ہے اسی طرح میری درخواست ہے کہ تم مجھے آگ یعنی جہنم کے عذاب تکلیف و سزا ہلاکت و بربادی کو پکارنے اور قبر کی عذاب مصیبت رسوائی پریشانی اور آزمائش سے نجات عطا فرما پانچویں بیرگر <تصفح> ما قسران ہوں رائی وضاعن عملی ولندہ ہوں نیتِ او نیت من خیر وات ہوں من عبادق او خیر ناند مودی احدم من خلق فنی ول کفی وسلکا یا رب العالمی ترجمہ پرور اگرچہ میرے ہمت خیر بلائے خیر و بلائی کے حصول سے قاصر ہے میرا عملی پہلو و اقدام کمزور ہے میرا ارادہ اور آردوئیں امیدیں کسی ایسی بلائی یعنی خیر کے حصول کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہیں جس کا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے یا وہ بلائی جو تو نے اپنی مہلوک میں سے کسی کو عطا کرنے والا ہے اے عالمین جہنوں کے پالنے والے اے جہنوں کے مالک و آقا میں اس بلائی اور خیر کے سلسلے میں تیری طرح پوری شوق و عشق کے ساتھ مائل ہوں اور تجھ سے وہ خیر و بلائی مانگا کرتا ہوں پیراگراف نمبر چھ علام حدین و مہدین غیر ولا مزلین حربا بل آدہ اک وسلم اولیا نُحِبُّ و بحب کرنا سو نعا دعاد اود کا منخوق من, من پروردگار ترجمہ پروردگار تو ہمیں راستہ دکھانے والا یعنی ہدایت دینے والا اور راہ یافتہ ہدایت یافتہ بنا دے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا نہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو ہمیشہ تیرے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے والا ہو اور تیرے دوستوں سے ہمیشہ امن واشتی سے رہنے والا ہو اے اللہ ہم تیری محبت کی خاطر لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور تیری مخلوق سے تیری مخالفت اور دشمنی کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں پھر گراف نمبر ست اللہمہ حاضر دعاء منی ومنگل جابہ وحاضر جہدو علیکن تغلانو ولا حول ولا قوة دا اللہ باللہ العلی العظیم تجمہ پروندگار یہ میری طرف سے التجاہ درخواست و بکار ہے اور اس کو قبول فرمانا قبولیت سے نوازنا تیرا کام ہے اور یہ میری محنت و کوشش ہے اور صرف تجھ سے اور صرف تجھ پر بروسہ و توکل کرتا ہوں کہ تو میری ان سابقہ تمام داؤں کو قبول فرما اور کسی قسم کی طاقت و قوت زور و ہمت سوائے اللہ کے جو کہ نہایت بلند مرتبہ اور عظمت والی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے بئر رقم 8 اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد واسلك الامن يوم الوعيد والجنه الخلود مع المقربين الشهود والركي السجود والموفين بالعهود انك رحيم ودود انك تفعل ما تريد سبحان من دعته بالاذ وقال به سبحانه سبحان من ملئ المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح الا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الهيبه والبهاء سبحان ذي العظمه والكبرياء سہان الزی اشاک اللہ شیم علم ترجمہ پروردگار اے مضبوط رسی و گرفت کے مالک اے رشد و ہدایت و عقل مندی پر مبنی حکم و اتھارٹی کا مالک اللہ میں تجھ سے خوف کے دن امن و سلامتی اور حفاظت اور ہمیشہ رہنے والی دن تجھ سے بھیشت برین تیرے مغرب بندوں کی ہم نشینی نیچ رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کی ہم رکابی اور وعدہ پورا کرنے والوں کی ہم نشینی کا سوال کرتا ہوں بے شک تو نہایت رحم والا ہے اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے بے شک تو جو چاہے کر لیتا ہے پاک المنظہ ہے وہ ذات کی جس نے عزت و شرف کا لباس اڑا ہوا ہے اور اس نے ہمیں بھی اس کا حکم دیا ہے وہ ذات پاک المنظہ ہے جس نے شرافت و بزرگی اور عظمت کا لباس پہن رکھا ہے پہن رکھا ہے اور وہ اس کی مجد و بزرگی کی اور وہ اس کی یعنی مجد و بزرگی کی قدر کرتی ہے وہ ذات پاک اور ہے کی عبادت تصویر کے لائق و سزاوار صرف اسی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے پاک اور ہے وہ ذات جو کہ صاب فضلت احسان کرنے والا اور صاحب نعمت ہے پاک اور ہے وہ ذات جو صاحب احسان اور فیاض اور صحاوت فرمانے والا ہے پاک اور منظہ ہے وہ ذات جو صاحب وقار و عظمت ہے اور صاحب رونق و دلکش بھی ہے وہ ذات پاک اور منظہ ہیں جو شان و شوکت اور عظمت و بڑائی کا مالک ہے وہ ذات پاک اور منظہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گن گن کر رکھا ہے پیراگراف نمبر نو اللّ آتین نورن الحمد علی نورن و آتی نور وزد نورنہ نوری ایک پیرگر نیچے آئیں گے پیرگراف نمبر نو اللہم اتاالει نوراً في قلبي ونوراً في قبری ونوراً في سمعي ونوراً في بصري ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي ونوراں في مخي ونوراً في اذامي ونوراً من بين يدي و نوراً من خلفی و نوراً ع یمینی و نوراً ان شمالی و نورم من فوقی و نورم من تحتے نواں میرے لیے میرے دل میں ایک روشنی یعنی نور قرار دے اور ایک نور میرے قبر میں ایک نور میرے کان میں ایک نور میرے آنکھ میں ایک نور میرے بال میں ایک نور میرے کھال میں ایک نور یعنی روشنی میرے گوش میں ایک نور میرے خون میں ایک نور میرے دماغ میں ایک نور میری ہڈیوں میں اور ایک نور میرے آگے ایک نور میرے پیچھے ایک نور میری دائیں طرف ایک نور میری بائیں طرف ایک نور میرے اوپر اور ایک نور میرے نیچے قرار دے دسواں پیراگراف اللہ اجعلنی نور و آتنی نور و زد نور نوری یا نور یا نور یا نور یا مدبر الامور و یا مقدر العوام و شوری صلی علی علنبی محمد و علی دسواں پیراگراف کا تجمہ پرور مجھے خود سراپا نور بنا دے اور مجھے ایک اور نور یعنی روشنی عطا فرما پروردگار میرے موجودہ نور پر اور روشنی پر ایک اور نور روشنی کا اضافہ فرما اے نور عطا فرمانے والا اے روشنی یعنی نور عطا فرمانے والا اے نور عطا فرمانے والا اے بہتر طریقے سے معاملات کی تدبیر فرمانے والے سالوں اور مہنوں کا صحیح اندازہ فرمانے والے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اولاد پاک پر رحمت نازل فرمان پیراگراف نمبر گیارہ علامل کا تاجلآفیت گا و صبر بلیت گا و خروجن دنیا الر رحمت ترجمہ پروردگار دغار ہم خم سے جلد پانے والا صحت کا تیرے آزمائش و امتحان پر بدون شکوہ شکایت کے صبر برداشت اور دنیا سے تیرے رحمت و شفقت کی طرف نکلنا مانگا کرتے ہیں پیرگراف نمبر بارہ اللہ محمد الخواتم اعمالنا رضوان ترجمہ پرورگار ہمارے تمام کاموں کے انجام کو اپنی شراپا خوشن دی اور رضامندی قرار دے پیراگراف نمبر تیرہ اللہ الخیر پروردار تجمہ پروردار تجھ سے ملاقات کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن قرار دے آخری پیراگراف چودہ نمبر علامت ولما فدین و دنیا ولاخرہ یا قیوم یا جل جل علی بل قرآم یا بدیسم واتے والا و یا مستین نسل کا بینوری و شکل کریم انتو ہی کلو بنا و سامنا بنوری ماری یا اللہ حیا ہو, یا اللہ ہو اللہ رحمت کا یا ارحم رحم بر سرور کا نا سلوات الحم صلی محمد محمد آخری پیراگراف کا ترجمہ پرور دیگار ب تحقیق ہم تجھ سے ہمارے گناہوں پر پرور نگار ہم تج سے ہمارے گناہوں پر درگزر بخشش زندگی میں آرام و خوشحالی اور ہمیشہ کی تندرستی ہمارے لیے دین دنیا اور آخرت دنوں میں طلب کرتے ہیں اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے کائنات کے ہر چیز کو قائم رکھنے والے اے بلند مرتبہ عظیم شان عظیم الشان عزت و شرف والی ذات اے آسمانوں اور زمین کو آدم سے وجود میں لانے والے لانے والی پاک ذات اے حریات و مدد کی درخواست مدد کی درخواست کرنے والوں کی درخواست اے فریاد و مدد کی درخواست کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والی پاغذات ہم تجھ سے تیری عالی ظرف و با کرامت ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست ہیں. درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنی معرفت و پہچان کی نور سے تو اپنی معرفت و پہچان کی نور سے ہمارے دلوں اور جسموں کو حقیقی حیات و زندگی عطا فرما اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار اے رحم و شفقت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم و شفقت کرنے والے اور مہربانی فرمانے والا تیری رحمت و شفقت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو تم تو ہمارے ان تمام دعاؤں کو قبول بر برسرور کائنات سلوات اللّہ صلی علی محمد وال محمد کائنات کے سردار واقع حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پال و پاک پر درود اور سلام ہو